اللہ تعالی نے شادی ان الَّذِينَ مَا انزل اللہ جو لوگ چھپاتے ہیں اس وہی کو جو اللہ نے نازل کی اب دیکھا آپ نے وہ وحی کون سی تھی وہ یہی چیز کہ اللہ کے نام کے علاوہ غیروں پہ جو تم جانوروں کو ذبا کرتے ہو یہ جائز نہیں اور یہودی بھی جانتے تھے ان پر بھی وحی گئی تھی اسی لیے سور کی حرمت کو اب تک بائبل میں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے اس چیز کو نہیں کھانا اس کی گندگی کا بھی ذکر ہے کہ یہ چیز نہیں کھانا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کے ان احکامات کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں من کتاب کتاب میں تورات میں وہ اور یشترون وہ ترجیح دیتے ہیں اس کے عوض میں یا حاصل کرتے ہیں بہی سمن کلیلا تھوڑا سا فائدہ یہ آج پہلے بھی گزر چکی کہ وہ تھوڑے تھوڑے فائدے اس کے عوض میں حاصل کرتے ہیں الا ایسے لوگ مایا کلون ہرگز کوئی چیز نہیں کھاتے فی وہ تو نہیں اپنے پیٹوں میں النار سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں بڑھتے وہ لوگ اگر اس امت کے ہیں تو وہ مسائل کو واضح طور پر نہیں کہتے وہ آنے والے سے پوچھتے نہیں ہیں کہ صاحب یہ بکرا کس چیز میں لائے ہو یہ دمبا کس چیز میں لائے ہو کیونکہ اگر پوچھنے لگ جائیں تو پھر خانقاہوں میں ایسی آمدن نہ رہے اور پھر لوگوں کو اگر تعلیم مل جائے تو لوگ اس تعلیم کو کسی اور طرح استعمال کرے کتنے خانقاہیں اور مشائق ایسے ہوں گے جن کی سجادہ نشین ایسے ہوں گے جن کے آبا و اللہ کے اچھے بندے جو گزر گئے ان کے ہاں مزارات پر بکرے دمبے اس قسم کی چیزیں لوگ لاتے ہیں اور وہ کسی کو روک کے کہیں کہ بھیا یہ جو پانچ ہزار کا چار ہزار کا دو ہزار کا بکرا دے رہے ہو یہ دو ہزار تم ہمیں نقد دے دو اور ہم اس سے کسی غریب آدمی کا بھلا کر دیں گے کسی بچے کی تعلیم ہو جائے گی کچھ کتاب چھاپ دیں گے کسی بن بیائی کا نکاح ہو جائے گا یہ چیزیں کتنے لوگ اس کو سوچتے ہیں اس لیے جب تعلیم ہو جاتی ہے اور صحیح تعلیم ہوتی ہے پھر اس کاروبار پہ زرد پڑتی اور یہ یہودی ایسے ہی برے لوگ تھے کہ اپنے ہاں پیسہ سمیٹتے تھے جمع کرتے تھے ان کے جو روایت تھے اور اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی چھپاتا ہے میرے ان احکامات کو جو میں نے کتاب میں نازب کی ہیں اور اس کے عوض میں تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے ہیں الا اکما یا کلون کی بتون وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے بتون بتن کی جمع ہے نا بتن کہتے ہیں نا پیٹ کو تو بتون اس کی جمع ہے. النار سوائے جہنم کی آگ کے ولا یوکل محم اللہ اور اللہ ہرگز ان سے کلام نہیں کرے گا یومل قیامتی قیامت کے دن اللہ کلام ان سے قیامت کے دن نہیں کرے گا یعنی نرمی اور محبت سے کوئی بات نہیں کرے گا لانت اور پھٹکار کی بات وہاں ہوگی ولا یو اور اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا یعنی اللہ کے یہاں تزکیہ ایسے بھی ہے کہ خدا اپنی رحمت سے معاف کر دے اور اللہ کے ہاں تزکیہ ایسے بھی ہے کہ مومن انسان ہے گناہگار ہے ناپاک ہو گیا گناہ کر لیے جہنم کی آگ نے اس کی ناپاکی کو دور کر دیا پاک ہو گیا لیکن یہ اللہ کے حکموں کو چھپانے والے اور خدا کے دین کو بدلنے والے یہ اتنے ظالم ہیں کہ جہنم کی آگ بھی ان کا تزکیہ نہیں کرے گی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے علام عذاب العلیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب